نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کا فرمانے مبارک عصمت علی شان ہے دن بھر میں پچاس مرتبہ جو شخص مجھ پر درشریف پڑتا ہے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مسافہ فرمائیں گے کوشش کیجئے روزانہ کا معمول بناتے ہوئے پچاس مرتبہ عاقعی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر دروشری ضرور پڑھ لیا کریں اور آج کا یہ مبارک دن اور آنے والی مبارک شب آ, یہ تو وہ عیدوں کی عید ہے اور کل الحمدللہ رات بارہ ربیع شریف کی وہ مبارک بارمی کی شب ہے کل بارمی کا دن ہوگا آج رسول کی ہر طرف عیدوں کی خوشیوں کی طرح اکسماں اور کیفیت درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے آکائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ملاد مناتے ہیں درود و سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسر سے دروشی پڑھنے کو اپنا معمول بطور خاص آج کی شب اور کل کے آنے والے دن میں یہ رکھئے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میٹے میٹے سلام بھائیو اور مدنی سن کے ناظرین سلسلہ شان نزول لکر حاضر ہیں اور اس سلسلے میں ہم باقاعدہ کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کا پس منظر کیا ہے کس وجہ سے اور کون سا ایسا سبب ہوا کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک وطالیہ نے روایت مبارکہ نازل فرمائی اور مسلمانوں کو وہ ایک حکم ارشاد فرمایا قرآن مچید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالیہ نے اس حکم کو بیان فرمایا. آج ہمارا موضوع نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کے آداب و احترام سے مدالک ہے اور انشاءاللہ شاء انہی آداب کے متعلق جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطالعہ نے حکم ارشاد فرمائے ہیں وہ انشاءاللہ شاء عزیز آج ان میں سے چند کو ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو بشیر بنایا ہے نذیر بنایا ہے یعنی آپ خوشخبریاں بھی سناتے اور ڈر بھی سناتے ہیں پھر آگے ارشاد فرمائے بلاہ و رسو ہی و تو وت وقت و تو سب اس لیے کہ اے لوگوں لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیموں توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی کو بیان کرو اگر غور کیجیے قرآن مجید فرقان حمید کے جب ہم ان آیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی نے جن آیات مبارکہ کے اندر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اداب و احترام کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا ہے اگر ہم دنیاوی طور پر اس پر تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں کہ دنیا کے بادشاہوں کا ایک اصول ہوتا ہے جب ان میں سے کوئی شہنشاہ آتا ہے یا بادشاہ بنتا ہے تو اس کی تعظیم و توقیر کے جو معاملات ہیں اس کی مجلس کے جو آداب و احترام ہیں وہ بادشاہ یا تو خود بیان کرتا ہے یا اس کے وزیر مشیر وہ بیان کرتے ہیں اس کے ملازم نوکر یہ بیان کرتے ہیں اس کے خدام یہ بیان کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ بادشاہ چلا گیا ختم ہو گیا سلسلہ چلا گیا تو وہ اپنے گویا کہ یہ سارے معاملات اپنے ساتھ ہی جو بھی اصول و ضوابط اس نے بنائے تھے اپنے ساتھ ہی لے کر چلا گیا اور یہ اصول و ضوابط گویا کہ ایک طرح کے دفن ہو گئے لیکن نبی پاک صلی اللہ کو تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار مبارک کا انداز ہی نرالا ہے کہ یہاں کی تعظیم یہاں کی توقیر یہاں کے احترام یہاں کے آداب وہ کوئی امتیوں میں سے بیان نہیں کر رہا وہ کوئی آپ کے خدام میں سے بیان نہیں کر رہا وہی کوئی آپ کے ہی خلفہ میں سے کوئی بیان نہیں کر رہا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ نے ان آداب کو ان احترام کو اور ان تعظیم اور توقیر والے معاملات کو خود بیان کرنے والا اللہ رب العالمین جل جلال ہو ہے. اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن مچید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی شان سے متعلق آپ سے کیسے گفتگو کی جائے آپ کے پاس کس طرح بیٹھا جائے آپ کے پاس جب بیٹھے تو اس وقت انداز کیا ہونے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہوں تو اس گفتگو کو کیسے سننا ہے اس کے وقت کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے دو طرح کے معاملات عموما ہوتے ہیں ایک ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا یہ تعظیم و توقیر کا یہ بھی درجہ ہے اور ایک یہ درجہ ہے کہ ہر اس عمل سے بچنا کہ جو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہو جو کسی طرح کی بھی کوئی بے ادبی عدب, والا معاملہ ہو اس سے بچنا اس کے اندر کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی ہو اگر صرف صبح تک ہی ہے تو اس سے بھی بچنا یہ بھی تعظیم توقیر ادب اور احترام کے درجات گئے اور ان کا ہمیں اسلام کے اندر حکم ارشاد فرمایا گیا ہے اب دورا غور کیجیے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سرح بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ای وہ الذين امنوا لا تقولوا راعینا لا تقولوا راعینا بقولون زunna واسمعوا وللكافرين عذاب الیم ترجمہ کانسل عرفان اے ایمان والوں راعینا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھے اور پہلے سے ہی بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صاحب کرام علیہ مردوان جب حاضر ہوتے اور حضور ان کو خطاب ارشاد فرماتے آپ ان کو تعلیم دیتے اور میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ و علیہ ول وسلم کی گفتگو کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا آپ کے کلمات اور کلمات کے وہ ترتیب ایسی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ اور اتنے خوبصورت انداز سے اور کلمات کا جو ان کی ادائیگی ہوتی اور جو لفظ آپ ادا فرماتے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے آپ کی سیرت مبارکہ میں کہ اگر کوئی سننے والا سامع ان کلمات کو گننا چاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے کلمات وہ کتنے ہیں آپ کے وہ الفاظ کتنے ادا ہوئے ہیں تو وہ ان کو بھی گن سکتا تھا یعنی اتنا آہستہ آہستہ آہست بھی کلام فرماتے ہیں؟ لیکن نہ ایسا کہ جو سامنے والوں کے لیے سمجھنا بہت زیادہ یعنی ان کے لیے مشکل کا معاملہ ہو ایسا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علی مردوان بھی موجود ہوتے اور ان میں دور دراز سے آنے والے ایسے افراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہوتے اور آپ کا یہ واض و نصیحت اور یہ پیغامات ارشادات اور خطبہ وہ سماعت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے جب, جب بیان آپ فرماتے تو آپ کے کلام کے درمیان کبھی کبھی اصحاب یوں عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم رائنا کا مطلب ہماری رعایت فرمائیں یعنی اگر ان کو وہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی یا اس بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے وہ دوبارہ سننا چاہتے تو حضور سے یہ عرض کر دیتے رائنا ہماری رعایت فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کو دوبارہ اشاد فرما دیتے یہی لفظ رائے یہودیوں کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی بھی رکھتا ہے یعنی ادھر عربی زبان میں اور جو صحابہ کہہ رہے ہیں اس سے کسی طرح کا بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے ان کا گفتگو کرنا ان کا کلام کرنا بارگ رسالت میں عرض کرنا اس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ نہیں ہے مگر یہودیوں کی زبان کے اندر یہ کلمہ ان معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے رائنا کا مطلب ان کی لغت میں معذ اللہ ایک اس کا معنی یہ بھی کہ آپ بات کیجئے آپ کی بات کو نہ سنا جائے یعنی آپ کی بات سنی انسنی کر دی جائے ماض اللہ تو جب انہوں نے بھی ایسا کہنا شروع کیا حضرت سعد بن ماض ردی اللہ تعالی عنہ جو کہ یہودیوں کی اصطلاحات سے واقف تھے اس لغت کو بھی جاننے والے تھے تو آپ نے ایک روز یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر ارشاد فرمایا اے دشمنان خدا تم پر اللہ کی ہو تم رسول مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو رائنا اس لہجے میں کہتے ہو اس نیت کے ساتھ کہتے ہو اور تمہارا مقصود اس سے اپنا وہ باطل مانا ہے برا مانا ہے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں لیکن یہ تو تمام کی زبانوں پہ جاری ہوتا ہے سب لوگ یہی کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیٹھے ہوئے تو آپ کے ساتھی اصحاب وہ بھی تو یہی کلمہ کہتے ہیں ان کو ایک بہانہ مل گیا کہ جب یہ کہتے ہیں تو ہم بھی کہیں گے اور اپنا ایک برا ارادہ رکھتے ہوئے اس کلمے کی ادائیگی کی جاتی اور اس کو بولا جاتا قربان جائیں اللہ تبارک و تعالی کو یہ انداز یہ طریقہ کار بھی پسند نہ آیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے ادب میں سے ایک یہ ادب بیان فرما دیا کہ رائنا اے ایمان والو یہ آیت مبارکہ کو نازل فرما دیا عذاب علیم اے ایمان والو رائنا مت کہو رائنا نہ کہو کیا کہو وقول انزرنا انزرنا کہو یا رسول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر رحمت فرما دیجیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر رحمت فرما دیجیے ان سرنا کہو اور پہلے ہی غور سے اتنا سن لو توجہ سے سنو تمہیں یہ کہنے کی گویا کے نوبت ہی نہ آئے یہ کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے کہ تم بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے وہ بات دوبارہ دوہرانے کے لیے رائنا آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو اب ان یہود کے لیے کہ جو ایک برا ارادہ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ما غلّہ رائنا کہہ کر پکارتے تھے تو ان کا یہ برا ارادہ یہ گویا کے خاک میں مل جاتا ہے اور ان کا ایک بے ادبی والا شائبہ رکھنے والا جو لفظ ہے جو مسلمان کہتے تو اس میں کسی طرح کا کوئی قتع کا پہلو نہیں گئے وہ تو پہلے سے یہی کہہ دکھے گئے راعینا کا مطلب یعنی ہماری رعایت فرمائیں. لیکن دوسری لغت میں وہ لفظ ایسا بے ادبی کا معنی رکھتا ہے تو قرآن مجید میں اس کو منع کر دیا گیا کہ اگرچہ اس کا ایک معنی اچھا ہے ایک معنی برا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برا مانا ارادہ رکھتے ہوئے کوئی بارگاہ رسالت کے اندر اس طریقے سے اس کو کہے یا پکارے اس کی ممانت فرما دی ذرا غور کیجیے ایک وہ لفظ جس میں دو طرح کے مانوں کے اہتمام ہو اچھا بھی ہے برا بھی ہے بارگاہ رسالت میں اس لفظ کو بولنے سے بھی وہ ممانت فرما دی گئی ہے کہ یہ ادب کے خلاف ہے اور یاد رکھے انبیاء کی بے ادبی یہ اس میں یہاں کسی طرح کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ معاذ اللہ کو بے ادبی بھی کرتا رہے اور کہ ایمان بھی اس کا سلامت ہے مومن بھی وہ ہے ایسا نہیں ہے یہ یہاں کی بے ادبیاں جو ہیں وہ عدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں اس لیے بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت اور حاجت ہے تو قرآن مجید میں یہ ایک انداز گفتگو کا یہ بھی بتایا گیا کہ ادب کے تقاضوں کو ملحوظ رکھنا ہے ساتھ ساتھ بے ادبی کے معاملات سے بچنا یہ بھی گویا کہ ضروری قرار دیا ہے دوسری یہاں پہ آیت مبارکہ جس میں یہ بات ارشاد فرمائے گی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آداب احترام کے متعلق اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ پر غور کریں کہ کتنی آیات مبارکہ ایسی ہیں جن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب اور احترام سے متعلق اللہ تبارک و نے ذکر فرمائی ہیں اور ارشاد فرمائی ہیں ایک آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں اصحاب جب کبھی کسی دعوت کے موقع پر حاضر ہوتے ہیں حضور صلی اللہ و تعالیٰ وسلم ان کو گھر میں بلاتے اور کچھ کھانا کھلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہیں اور رحیم ہیں روف بھی ہیں اور اپنے اصحاب سے بڑی شفقت اور محبت فرمانے والے اب کچھ افراد جیسے کھانے کے لیے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر اور آنے کے بعد وہیں کچھ گفتگو کے اندر مشغول ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اور بھی دیگر کام کاج یا کچھ اور معاملات بھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ نہیں فرما رہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ لیکن اللہ تبارک وطالعہ نے آقا صلی اللہ علیہ و وسلم کی بارگاہ میں یعنی ان کے گھر پر حاضر ہونے کا بھی یہ ادب ایک بیان کر دیا اور قرآن مچیر فرقان حمید کی سورہ احزاب میں ایک آیت مبارکہ کو نازل فرمایا اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو اور وہاں زیادہ دیر نہ بیٹھو اللہ تبارک و تعالی مومنین سے کیا ارشاد فرماتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ اور جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ اور یہ نہ ہو کو باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو بے شک یہ بات نبی کو ایزا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں یہ بات یعنی آپ غور کی دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دعوت کے لیے اگر آئے ہیں اور دعوت کے ادب میں سے ایک ادب یہ بیان کر دیا کہ جب کھانا کھا لو تو اب چلے جاؤ اب وہاں پہ کوئی گفتگو میں بیٹھ کر آپس میں بات کرتے ہوئے یا وہ ویسے ہی بیٹھے رہو اس کی ممانت فرماتی گئی یہ بھی ایک ادب بیان کیا اور یا نبی کریم علیہ السلام کی اس شفقت کو بھی گویا کے بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں فرما رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور وہ تمہیں نہیں کہہ رہے اور اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا شرماتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرما دیا تو یہ ایک اور ادب بارگاہ رسالت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ایک ادب قرآن مچید فرقان حمید میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی یا لا فَوْقَ صَوْتِ <النَّبِي> اے ایمان تمہاری آواز نبی کی آواز سے ہو نبی کی سے بلند نہ ہو اور ارشاد فرما تجہر لا لاد تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو اونچی نہ ہو اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اللہ اکبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا اپنی آواز کو بلند کرنا ارشاد فرما دیا یہ ادب کے خلاف گئے اور ایسے چلا کر بات نہ کرو ایسا مت پکارو جس طرح ایک دوسرے کو مخاطب کرتے گو ایسا نہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر تک بھی نہ ہو جائے. یہ آئے مبارکہ اس کے دو تین شان نزول مختلف اعتبار سے مختلف روایات اس کے بارے میں بیان فرمائے گی بعض نے ذکر فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی جس پر اللہ تبارک وطالعہ نے اس آیت مبارکہ کا نزول فرمایا ایک قوم کے قبیلے کے کسی سردار کا انتخاب کرنا تھا اور اس کے اوپر ان کی آپس میں آواز بلند ہوئی اس حال میں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو اللہ تعالی نے یہ آیت مبارکہ کو نازل فرما کر یہ حکم اور یہ ادب اشاد فرمایا اور ایک روایت یہ بیان کی گئی کہ حضرت آپ کے بارے میں اونچا سنا کرتے تھے یہ صحابی اور عموماً جو اونچا سنتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اونچی آواز سے بات کرتے بلند آواز سے بات کرتے تو قرآن مجید فرقان حمید میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد ایک اور روایت میں بیان ہے حضرت ثابت ردی اللہ تعالی انہوں آپ اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کر آپ کا رونا ہے رو رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ثابت کی آواز تو کتنی بار بلند ہوئی ہوگی اور حضور کی بارگاہ کا ادب یہ بیان کیا گیا ہے کیا آپ کی بارگاہ میں بلند آواز سے بولا نہیں گئے اور ثابت کتنی دفعہ بول چکے گھر بیٹھ کے رونے لگ گئے آپ کے پڑوسی حضرت سعد رضی اللہ کو تعالیٰ نو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثابت کہاں ہیں اردار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم ثابت کے سفر یا ثابت کے مرض کے بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے کہ ثابت کہیں مسافر رہے ہیں، کہیں سفر پہ گئے ہیں یا ثابت بیمار ہیں میں ان کے گھر سے پتا کرتا ہوں حضرت سعد جب ان کے گھر پہ گئے تو ان کی تو عجیب کیفیت کو دیکھا اپنے آپ کو روتے ہوئے اور اس بات پر رو رہے گئے کہ ثابت تو معاذ اللہ گویا کہ ثابت جہنمی ہو گیا کہ ثابت تو کئی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز سے کلام کی گفتگو کیا تو اس گفتگو کرنے کی وجہ سے میرے تو اعمال گویا کہ ضائع ہو گئے یعنی یہ اپنے آپ کو ڈر اور خوف اور خشیت کے عالم میں یہ رو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد یہ پیغام لے کر آئے اور ان کی حالت اور کیفیت کو بیان کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد انہیں بلالو حضرت ثابت کو بلایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو تسلی دیتے ہوئے بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ثابت تم جنتی ہو یعنی ان کو گویا کہ ان کا یہ انداز بھی کتنا مقبول فرمایا اور اس انداز پر ان کو گویا کہ یہ بشارت عطا فرما دیے ثابت تم یہ نہ سمجھو تمہارے امال تباہ ہو گئے برباد ہو گئے یہ نہ سمجھو ثابت تم جنتی ہو اور یہی حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نے شہادت کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں موت بھی اللہ تعالیٰ شہادت کی عطا فرمائے گا اور یہی حضرتِ ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے دین کے اندر ان کی وہ شہادت بھی ہوئی جنگِ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے خلاف جب یہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اس نبوت کا اعلان کیا اور حضرتِ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس لشکر کے ساتھ جب اس کی سرکوبی کے لیے وہ لشکر بھیجا جس میں مسلمانوں کی بھی کثیر تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اس بات پر نبی پاک صلی اللہ کے ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ خاتم النبی جین کو لوگوں پر واضح کرتے ہوئے یہاں کرتے ہوئے عملی طور پر بھی اپنا کردار ادا کیا اور اس جنگ کے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید ہوتے ہیں تو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ادب کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے حضرت ابوبکر بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ہی یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ اس کے بعد یہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے اتنی آستہ آباد سے بات کرتے اللہ اکبر ایسا لگتا جیسا کہ سرگوشی کی جا رہی گئے اور اللہ تعالیٰ کو یہ انداز بھی کتنا پسند آیا ارشاد فرمایا ان رسول اندیون اللہ کلو بہم لہوم مغفر بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے پرہیزگاری کے لیے پرخ لیا چن لیا منتخب کر لیا ان کے لیے بخش اور بڑا ثواب ہے یہ ادب اور ادب کرنے والوں کی شانوں کو عیسائیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ان کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما لیا ہے ان کے دلوں کو اللہ نے تقوا کے لیے چن لیا ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے ان کے لیے اجر عظیم کو بیان فرمایا کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر کس قدر حضور کا ادب و احترام بچا لاتے گفتگو کرنی ہوتی تو حضور سے یوں خطاب کرتے ہوئے کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان اور پھر اپنی بات کو حضور کی بارگاہ میں فدا کا بھی یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے آپ پر پھر حضور سے گفتگو کرتے حضور ص وسلم کو جب خطاب کرتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے نہیں بلکہ آپ کے القابات سے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم ان القابات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہیں. یہی وجہ ہے آج بھی ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکاریں ندا دیں تو آپ کے اس میں مبارک, مبارک سے نہیں بلکہ آپ کے القابا سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم یا شفیع یا رحمت للعالمین یا خاتم النبی جین امین سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم سے خطاب کریں اور یہ یاد رکھیں حضور کے یہ آداب و احترام آپ کی ظاہری زندگی میں تو تھے لیکن آپ کی زندگی کے اس پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہ احترام یہ آداب ان کا بجان لانا یہ بہت ضروری ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے اس درس عدیث بھی وہاں آپ ارشاد فرماتے اور ایک ادب یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث مبارکہ درس ہو آپ کے پیغامات کو ان کی ارشادات کو بتایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی آداب کا وہی خیال رکھنا ہے جیسے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ مجلس میں حاضر ہے یا اگرچہ بیان کرنے والا کوئی اور ہے لیکن فرمان تو انہی کے بیان ہو رہے گئے تو اس ادب اور اس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے حضور کے جب روزہ انور پہ جائے تو اس وقت بھی ان آداب کا خیال رکھنا آوازیں پست ہوں چلا چلا کر ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو انتہائی آداب کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود دو سلام پڑھے اور الحمدللہ تعظیم اور توقیر کے جو آداب ہیں صحابہ کے جو اس میں انداز تھے بہت ایک تفصیل مو تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ عرض کریں گے اس پر مزید کلام آئندہ سلسلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سے تعظیم کے انداز آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وضوح کرتے ہیں تو صحابہ اپنی ہتھیلیوں کو آگے کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کے پانی کے وہ قطرات جو آپ کے جسم مبارک سے جدا ہو رہے ہیں ان کو اپنی ہتھیلیوں پر لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنے لعاب مبارک کو زمین پہ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تھوک زمین پر ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں تو حضور کے غلام صاحب اکرام علی مردوان کا ادب احترام یہ دیکھیے اپنی ہتھیلیوں کو آگے کر دیتے اور وہ لواب مبارک اپنی ہوں پر لے گئے اپنے چہروں پہ مر لیتے ادب احترام ہے یعنی یہ بیان نہیں کیا گیا کسی روایت میں کہ حضور کا یہ ادب بھی کرو یہ ادب بھی اس انداز سے کرو بعض وہ ادب تو بیان کیے گئے لیکن یہ نہیں کوئی بیان کیا گیا لیکن یہ ادب کی اعلیٰ مثال انہوں نے خود ہی پیش کی اور اس طریقے سے بھی اپنی محبتوں عقیدتوں کا اظہار کرتے رہے آج بھی اگر کوئی آداب کے اسے انداز سے کوئی ادب بجا لاتا ہے تو اس کو یہ نکال جائے گا کہ یہ کہاں لکھا ہے یہ کہاں سے ثابت جیسے آج بارہویں کی شب ہے اور بالخصوص شبوں جو ولادت کی گھڑیاں ہوتی ہیں مسلمانوں میں ایک طریقہ رائج ہے اور یہ اب بھی سے نہیں بلکہ صدیوں سے بزرگوں کا یہ انداز رہا ہے ان گھڑیوں میں بطور خاص تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں قیام کرتے ہیں اور اس کی میں حضور پر درود پڑتے ہوئے ان گھڑیوں کی بھی گویا کے تعظیم کرتے ہیں ایک طرح کی اور وہ تعظیم حضور کی وجہ سے ہی کہ ان گھڑیوں ان لمحات میں آکا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ تنظیق تعظیم کا انداز اپناتے ہیں آج بھی انشاءاللہ شاء اللہ کا رات کو اجتماع ملاد دگئے دنیا بھر میں آشقان رسول الحمدللہ یہ خوشیاں مناتے ہیں مدنی چین کے ساتھ رہیے امیر سنت دامت و برکات و بطور خاص کو مدنی مذاکرہ بھی اس کے ساتھ اجتماعی میلاد کا سلسلہ بھی اور صبحوں کی وہ مبارک گھڑیاں جس وقت کا وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق کے صادق امیر سنت دامت و برکات و ملالیہ کے ان ادب و احترام کا انداز بھی دیکھیے اور آپ سے سیکھا ہوا آپ کی تعلیم اور تربیت سے الحمد للہ لاکھوں مسلمان اس وقت رات کی ان گھڑیوں میں بھی جب شہر کا وقت ہو رات جا رہی ہو صبح آ رہی ہو اور حضور کے آداب و احترام میں کس طرح کھڑے ہو کر قیام کرتے اور سلام برغیر رسالت میں پیش کرتے ہیں اللہ کریم ان گھڑیوں کی برکات سے ہمیں مالا مالا تا فرمائے اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے آداب احترام کا خیال ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ و وسلم